الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكر عليه ونعوذ بالله من سرور خسنا ومن سيئات عمالدات من يهدل الله فلا مضل له ومن يبدله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم رب شرخ لي صدري ويسر لي أمري وحل لغتكم من لسانه يفقذوا قولي محسن مرد وردستو في آيات مني پرلي جس میں فرمایا کیا ہے کہ نصیحت کیا کیجئے نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا قرآن مجید ماشاءاللہ جیسا نازک ہوا ہے اسی حالت میں بغیر زبردست کے فرق کے ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے مختلف موقع پر مختلف بئ کے کاتبوں سے دو گواہوں کی موجودگی میں لکھوایا ہوا ہے اور ایسے ہی قرآنِ پاکی جو تشریح عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ تبین بین ما نزل مانزل تاکہ تو بیان کرے لوگوں کے لیے جو کہ نازل ہوا ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی قرآن تو وہ تشریح آپ کی بصورت حدیث جیسے آپ نے فرمائی ہے ایسے ہی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے فرق اتنا ہے پر ہمیں پاک الفاظ بھی من جانے مل رہا ہیں اور معنی بھی منجانے مل رہا ہے حدیث کے جو ہے تو معنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں اور ایسے ہی محفوظ ہے جیسے آپ نے فرمائی ہوئی ہے ایک کافی ذخیرہ تو آپ کے سامنے لکھا ہے ایک ذخیرہ تو وہ ہے جو آپ نے املاک کرایا ہوا ہے ڈکٹائٹ کرایا ہوا ہے ایک ذخیرہ وہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا گیا ہے ایک ذخیرہ وہ ہے کہ جو حرف حرف صحابی نے ان کی جو دو تین چار پانچ دس سو پچاس ہزار دو ہزار حادیث ہیں جو اپنی زندگی, زندگی میں بیان کرتے رہ رہے تھے تو اپنے بڑھاپے سے پہلے یا اپنی وفات سے پہلے انہوں نے لکھ لیا یا ان کے شاگردوں نے لکھ لیا وہ بھی ہمارے پاس ویسے ہی محفوظ ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کی میں مبارک سزا ہوا ہے اب یہ سارا جو ہمارے پاس لکھا ہوا ریکارڈ ہے لکھا ہوا جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے اس لکھے ہوئے ذخیرے کی روشنی میں شخصیت کی تربیت کرنی ہے اس کے الفاظ الفاظ کے معنی معنی کی حقیقت حقیقت کا سان کے اندر جانا اتر جانا اور اس کے باطن میں آ جانا اور اس کے عمل سے ظاہر ہو جانا تو اس کے مراحل ہیں آدمی شہر کے چھتے کو دیکھتا ہے مسکیوں کی فوج اس کے اوپر چڑھی ہوئی اور بداؤ کا رنگ کوئی خوشنوائی کوئی کشید اس میں نہیں ہے آنکھ کا مشاہدہ ہے आदमी بھی جب की کی محنت استعمال کر کے مکھیوں کو को کر موم کو चीज کر اندر کی چیز کو حاصل کرتا ہے جو شاید ہے تو یہ ہاتھ کا کام ہوا दूसरी سارا چیز کی دوسری حقیقت حاصل ہوئی دوسری صورت حاصل کی ہوئی پہلے صورت آنکھ کا نظارہ دوسری صورت ہاتھ کی محنت کے بعد سامنے آنا اس کی پر زبان پر لگ کر اس کا ذائقہ محسوس ہونا ہے کیا جب وہ شہر زبان پر لگا تو اس کا ذائقہ محسوس ہوا چمیلی کے پھول کا ہے چمیلی کے پھول کی خوشبو اندر آئی اور جس پھول کا ہے جس پہاڑی جنگلی جس پھول کا ہے اس کی بو محسوس کی اور جیری لوگوں کو بنایا ہوا ہے جو جیری لوگ جو بناتے ہیں عام طور پر جو آج کل ہے جو خوشبور ہونے ڈالی وہ محسوس ہوئی زبان نے مٹھاس محسوس کی یہ تیسری اس کی صورت سامنے آئی اب وہ بدن میں داخل ہوا بدن میں داخل ہو تبو علسین قانون میں لکھا ہے کہ ہزمیا جو ہے وہ میدان میں ہوتا ہے نہیں ڈاکٹر صحمان آپ بس ایک ہزار سال بعد پر بات کر رہے ہیں جدید تحقیقات کی گات کی روشنی میں پرانی طرح کی کچھ میں حال میں اول میدان ہے حال میں جگر میں ہے ہال میں سالس آزام ہے اور بات ہے کہ لگتا ہے کہ حضم سالس کے بعد جواہر انسانیت جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں جب خون کا عزم سالس آنکھ کر سالس ہو گیا شارم ہو گیا سالس جب آنکھ آنکھ خون کا عزم سالس کرتی ہے تو خون کو روشنی بنا کر روشنائی بنا کر اور بسارت بنا کر نکالتی ہے اور عالمی جب نر اور مادہ کے حدود جو کہ افزائی ہند کے ساتھ متعلق ہے جب وہ عالمی سالر کرتے ہیں تو اور سے مردانہ جوہر زردانہ جوہر وجود میں آتا ہے جس سے پورا انسان پیدا ہوتا ہے چل ہمارے ڈاکٹر صاحبان مذاق کر رہے تھے جوڑوں کے درد کے بارے میں جوڑوں کے درد نے کہا جوڑوں کے درد کا مسئلہ آسان ہو گیا ہے ڈیڑھ لاکھ کا گھٹنا ملتا ہے ڈیڑھ لاکھ کا ملتا ہے جی بہت سوا لاکھ کا ملتا تھا پچیس ہزار آپریشن کا خرچہ آتا تھا ڈیڑھ لاکھ میں گھٹنا لگ جاتا ہے تو جس بدن کا ہے گھٹنا ڈیڑھ لاکھ کا ہے وہ الم سالس کے بعد اسی بحثیت خون سے اللہ تر دوسری بحثیت چیز بناتا ہے یہ الم سالس کے بعد تو اب شاید نول میدے سے گزرا حضم سالر جو ہے وہ جگر سے گزرا اور جگر سے گزرا عالم سالر سے آزاد میں آیا سبان اللہ ہزم چارم ہے ہزم چارم عالم چارم کون سا ہوگا جی ڈاکٹر بدرا صاحب آپ نے ڈاکٹر بڑی پڑی ہے اور حکمت ہی پڑی ہے اور تصور میں بھی آپ چلے حالد چارم اس کا کیا ہوگا زہر mm. uh -huh. اللہ حالد جہر کو صوفیہ نے دھیان کیا جب یہ خون انسان کے باطن میں داخل ہو کر ایک چیز کو وجود بخشتا ہے جو سوچ خیال فکر اور ارادہ ہے ساری فرمایا گیا کہ انسان ایک نولا جو منہ میں ڈالتا ہے اس پر تین سو ساٹھ ہاتھ استعمال ہوتے ہیں تین سو ساٹھ ہاتھ لگتے ہیں اس کو تین سو ساٹھ کا دل آیا جی بد اللہ سر تین سو ساٹھ ہاتھ لگتے ہیں پھر ایک نوالا بن کر انسان کے منہ میں آتا ہے پہلے تو میں کے آلے میں سے اس مقدار کو ناپ کر عالم دنیا کے لیے نکالتے ہیں پہلا ہاتھ وہ لگتا ہے آگے سارے ہاتھوں کو شمار کرتے جائیں یا ہم لوگ سائنسی لوگ ہوتے ہیں کہ پتہ یہ اتنے ہاتھ کیسے بنیں گے تو جتنی بار عورت اس کو پکاتے ہوئے مارتی آج وہ کتنے ہاتھ ہوتے ہیں گردا بھی آپ کو شروع کرے تو تین سوٹ آپ کو پورے کر کے دن کہ تین سو ساٹھ ہاتھ اس کو لگتے ہیں پھر وہ غذا منہ میں آتی ہے اور تین ہزموں سے گزر کا ہضمے چہرم کے بعد اب وہ انسان کے اندر سوچ فکر اور ارادہ بن رہی ہے جارم میں اب اس, کے اس کے نتیجے میں جو آج کی جوہر آخری جوہر جو وجود میں آیا وہ تو سوچ فکر اور ارادہ ہے اگر وہ صالح ہے تو ساری صلاح فلاح فلاح خیر آتی رہتی ہے زیادہ صالح نہیں ہو فاسد ہے جہارم میں جا کر یہ چیز فساد کی شکل میں ظاہر ہو گئی اور اس سے جو تو ایک آدمی کیا سارے عالم میں فساد ظاہر الفساد فی بیمار کا اور تنگ اللہ نہ صدی المضا صدی کی طرح غور کریں کہ انسان کی بدن کے اندر ایک خون کا ایک لوسڑا ہے وہ درست ہو جائے تو انسان درست ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جائے انسان خراب ہو جاتا ہے اور دیکھو وہ قلب ہے تو قلب ایک جو چار چار کھانے والا گوشت کا لوسڑا ہے اور ایک اس کے اندر گزرنے والے جذبات اور احساسات ہیں آگر میں انسان کے اندر یہ نفاستیں اور یہ نداختیں موجود میں آتی ہیں اور یہ نفاستیں یہ نراختیں یا تو خراب ہو کر کبا سے بن جاتی ہیں اور یا درست ہو کر راہ سے اور رنگ بن جاتی ہیں بار میں جارمس کا جو ہے وہ روحانی ہے اس سے وجود میں آنے والے خیال فکر ارادے کا کیا ہوا تو وہ فرض نہیں ڈالا یہ قرآن و دیش یہ علوم عارف جو حضور صلی اللہ علیہ الزلم کے ذریعے سے اس سمت کو ملے ہیں وہ اپنی پوری آب و صاحب کے ساتھ اور اپنی عرصی حقیقت کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ انہی مانی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ان کے الفاظ کے مانی مانی کی حقیقت حقیقت کا بدن میں داخل کرنا ان چار مجاہد سے مشکلوں سے مینتسن کو گزارنا ہے کہ ان سے گزارنے کے بعد یہ اپنی تاثیر دکھائیں اور شخصیت کی تعمیر کریں اللہ تمہارے مطالعہ کا وعدہ تعمیری شخصیت پر ہے وہ شرط ہے بلا بلاتا ہو تم لو ان کنتم مومنی دیکھو گھبراؤ نہیں غم نہ کھاؤ تم ہی غالب ہو گئے لیکن ایک شب کے ساتھ وہ شب کو پہلے پورے کرو گے اور وہ ان کمتم مومنی کہ تمہاری جب تربیت ہو جائے تمہاری ہے کہ جب تعمیر ہو جائے تم جب بن جاؤ تو اس کے بعد وہ تاثیر ظاہر ہوگی جو پہلے تاثیر بتائی گئی ہے اس کو مشہور شرط اس کو مشہور شرط کے ساتھ پابند کیا گیا شرط کے ساتھ جوڑا گیا لگایا گیا وہ شرط یہ ہے کہ تمہاری شکیے کی تعمیتیں پڑھ چاہے جو میں نے پڑھا تھا وہی تعبیر اسی چیز کو حاصل کرنے کی ترتیب ہے کہ وہ عقائق وہ لوگ وہ مارت تو اب جیسپی عقیقت کے ساتھ موجود ہیں لیکن اس ایسا مجھے اور آپ کو کیسے ملے گا مجھے اور آپ کو اس سہسا کب ملے گا جبکہ ان علوم کو ہر دور میں اس دور کے لوگ باوجود ان کے اپنی ایس ڈی کے ساتھ اپنی ایس ڈی آب تاپ کے ساتھ موجود ہوتے ہوئے پھر ان کو بیان کریں گے اور جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ اور تاثیر کو حاصل کرنے کی نیت سے اور کو وجود ملانے کی نیت سے اور جان کو اس پر کھپانے اور لگانے کی اور جان کو اس کے اوپر قربان کرنے کی نیت سے جس سے آپ لوگ کہتے ہیں نا اس پر سٹینڈ لے کر ہمت اور حوصل اور قوت کے ساتھ اس کو وجود میں لانے کے جذبے سے اس اسارا بیان کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو صحابہ اکرام کا اور نہ بچھونا دین کا ہے چل چرچا تذکرہ بات چیت مزاح اٹھنا بیٹھنا مجلس بات چیت آپ ساری کی ساری دین ہے اور نہ بچھونا دین ہے اٹھنا بیٹھنا ان کا دین ہے دیکھنا سوچنا دین ہے ایک صادی سے کسی نے کہا کہ قرآن میں قرآن مجید دیکھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے ابو دردہ ضرور اشارہ کیا کہا کہ یہ چلتا ہوا قرآن ہے چلتا پھرتا قرآن ہے جو قرآن میں بیان کیا ہوا ہے وہ اس کی زندگی میں وجود میں ہے اس کو دیکھو اور عائشہ وزی اللہ عالم سے جو سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کیا تھا تو نے فرمایا خلق قرآن ان کے خلق کو دیکھنا چاہتے قرآن کو دیکھو جو کچھ قرآن میں بیان کیا وہ مجسم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ ذات علی میں اپنی ایک ایک باری کی ایک ایک چیز کے ساتھ وہ وجود موجود میں آیا اور لوگوں کے سامنے لوگوں نے اس کا نظارہ کیا کسی کو صحبت اور صابعت کہتے ہیں جو آپ کے ایک نظر سے دیکھا گیا ایمان کی حالت میں اس پہ اتنی ترقی ہوئی اتنا اللہ کا قرب ہوا دور صدیقی میں اور نہ بچھونا صابۂ اکرام غالب بخش صابۂ اکرام کی ہے اور دور فاروقی میں جب بہت پھیلاؤ ہوا تو بہت پھیلاؤ ہونے کے بعد پھر عمر فاروق عدی اللہ عدم نے جہاں دین کے اور شعبے قائم کیے واس میں شعبہ واعزین کا قائم کیا کہ دین کی باتوں کو کھڑے ہو کر بصورت واض بیان کریں کیونکہ اس کو اگر بصورت واض بیان نہیں کیا جائے گا تو اس کے اس کی بنادیں بٹ جائیں گی اور لوگوں کی سمجھ سے نکل جائیں گے یہ بیان کرنے والے تھے اللہ اپنی ساح کے لیے اللہ تعالیٰ کو حضر ناظر رکھتے ہوئے اس کے دنیا کے اپنے فوائد کو استعمال اور خیال اور خوش ذہن میں لاتے ہوئے اور اس پر جان لگانے کے جذبے کے ساتھ اس کو وجود ملانے لانے کے اس کو بیان کریں تو یہ حقیقت حقائق اس سے وجود میں آئیں گے اور مجالس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو حقائق کو بیان کرنے والا ہے اور ایک اس کا پہلو یہ ہے وہ حقائق کو سننے والے ہیں سننے والوں کے لیے طریقہ کار متعین کیا گیا کہ وہ طریقۂ کار ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سنیں گے تو ان کو الفاظ مانی صرف نہیں بلکہ قلوب کی وہ حقیقت ان, ان کو ملے گی ایک یوز کے الفاظ ہے ایک جو اس کے معنی ہیں اور ایک اس کے پیچھے جو جذبہ ہے حقیقت ہے وہ ملے گی اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے تو اس کو آئے سے بیان کیا گیا الکا سما وا شہید شاید تو پڑھے ڈاکٹر الکا سما و شہید ہاں جی تو جس کا قلب ہو جی اور کان لگائے اور حاضر ہو ہاں جی تین باتیں ہوئی نبند پال کا سما وہ شہید قلب کان لگانا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک ہیئرنگ ہے ایک لسننگ ہے کہتے نا کان لگانا ہے کان لگا کر سننے کو آپ لوگ لسننگ کہتے ہیں اور آدمی حاضر بھی ہو اگر اس کا دل بنا ہوا ہے اگر ایس کا قلب حال ہے بنا ہوا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کیا ہوا ہے ترقی کے مناظر کو طے کیا ہوا ہے پھر تو اس کو معمولی کوشش کے ساتھ سارے خواہش سارے فریض و برکات ملنا شروع ہو جائیں گے ایسے بعض یہ بات نہیں ہے تو دو باتوں کی کوشش تو کر سکتا ہے تو ہر کوئی کر سکتا ہے کان لگائے ایسے تو متوجہ نہ ہو کان لگا کر اس کو سنیں یہ اس کے الفاظ ہیں اور حاضر ہو آدمی دل سے حاضر ہو وہاں پر اپنے دھیان کو حاضر کر کے اس کو سنیں تو یہ جس کا کل بنا ہوا نبی ہوا اگر الکل سما اور وہ شہید اس نے کر لیا تو اس کو بھی پورے فوائد مل جائیں گے اب اس میں ایک بولنے والا الفاظ بول رہا ہوتا ہے اور سننے والا اس کے معنی کو اس کی تو دھیان لگا رہا ہوتا ہے اور تیسری چیز ایک اور مجالس میں ہار ہوئی ہوتی ہے جو آل بالا سے اس علم معرفت کے بقل انوارات کا نظور ہو رہا ہوتا ہے اور اگر اللہ تو بالک دارا نے قبول کیا ہوئے مجلس کو تو انوار کا نظول بال کے بولنے والے پہ آتا ہے اور ساری مجلس پر پھیلتا ہے اور وہ ایک چیز ہوتی ہے جو قلوب پر آتی ہے ہم ایک جگہ چلے گئے وہاں کہ جو بزرگ تھرو نے دو آدمیوں کو ہماری مجلس کے طرف بھیجا ایسے کہا ایسے کہا ہوا تھا کہ وہ کتاب پڑھے گا اور دوسرے کہا ہوا تھا وہ بیان کرے گا اس کو کتاب پڑھنے کے کہا گیا تو اس جا کر بیان کرنا شروع کر دیا میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اسے جب بات شروع کرنا شروع کر دیا گیا اس آدمی کے بیان سے تو کل پر بہت جا گیا سکیل ہو گیا سکل ہو گیا بہج آ گیا دوسرے آدمی ہو رہا تھا لیکن میں سمجھا کہ بتائی میری ہی میرے اندر ہی کمی ہے کہ میں ہی ایسا خراب ہوں کہ دینی وجہ سے ہی میرا دل نہیں لگ رہا اور مجھ پر بوجھ آ رہا ہے تو اتنے میں اسی طرح سادنی کا وقت پورا ہوا اور یہ سالمی ایسے لگی کہ بھیا کرنا جب وہ آیا سے بیان کرنا شروع کیا میں نے کہا اب دیکھیں کشتیوں کو دیکھتے ہیں نہیں, کیا کرتے ہیں انہوں نے سب ہاں طبیعت کھل گئی دل کا بوجھ دور ہو گیا اور واقعی رحمت محسوس ہونے لگی میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کتاب پڑھنے کے لیے دیا تھا اس کی روانیت اور بات نہیں. ایسی نہیں تھی کہ اس کی اپنی بات میں روشنی اور نو رہو اور اسے سمجھنے کو پہلو برقا اس لیے کو کتاب پڑھنے کا کہا تھا تاکہ صاحب کتاب کی باطن کی حقیقت اس سے آگے چلے ہاں یہ بڑی صوفہ کے نزدیک عام بات ہے آدمی بیان کا آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے آیت کو کر رہا ہوتا ہے ترجمہ اور پیچھے کر رہا تھا تفسیر اور نیت فاسد باطن گندا وہ آ رہی ہوتی ہے قرآن کی قرآن کی آیت دورانی ہے اس کا ترجمہ تفسیر بھی دورانی ہے لیکن ہم جاتی لوگ ہیں دودھ کے لیے دہی والے برتن لے کر جائے اس کو دھویا ہوا نہ ہو اور اس کو دودھ دار کر لے آئے آئیے گرمی کے موسم میں وہاں سے لے کر جب گھر تک آئے گا اور چائے میں ڈالے گا تو دودھ پھٹا ہوا ہوگا تہر و شیبر دودھ پھٹا ہوگا چائے کے گیگی اس نے بدلی کیوں ہوگی کیسے برتن سے گزر کر نکلا جس کی صفائی اور ستھرائی اس معیار پر نہیں تھی جو معیار دودھ باندھتا ہے میں اس جگہ صحیح سالم دیتا ہوں جہاں صفائی ستھرائی کا معیار ہوتا برتن ہو گئے دھاتوں کے برتن ہو گئے مٹلک برتن آ گئے داتوں کے برتن آ کے پہلے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے جب کافی عرصہ دودھ کے ڈولے کو استعمال کر لیا جاتا تھا تو پھر اس کو دھونے کے بعد آگ پر رکھنا ہوتا تھا تاکہ اس کے مساموں کی مساموں کی رتوبت کو آگ ختم کرے ورنہ اس میں دودھ خراب ہوتا تھا کہتے ہیں کہ ہر بیان دوستی دلانے والا نہیں ہوتا ہر بیان زائد دلانے والا نہیں ہوتا اٹھارنا چاہیے اس بات جگہ پر کہنے والوں کو اٹھارنا چاہیے سننے والوں کو اٹھارنا چاہیے کہ یا اللہ ہماری میں اور کوشش کہ ضائع میں چلی جائے اللہ دین اضلاثی الحیات دنیا قوم یا سمون آنا سننا سنا جیسے لو کہ جن کی ساری کو کیا کرایا گیا کارت اور اونچ سمجھتے رہے کہ وہ تو بڑا کام کر رہے تھے ان کو دیکھ کہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں حالانکہ کیا کرایا سارا ان کا گیا ضائع سارا کارت گیا صاحب رحمۃ اللہ فرما دیتے کہ شاہ عبد شاید رزیز واجو رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت صاحب ہمارے یہ فرمانے کے بعد یہ صرف کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ ایک, ایک جملے نے بڑے علوم و مارک کو بولا کرتے تھے شاہ صاحب کہ کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ کرنا ڈرنا جب ساتھ ساتھ لگا رہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جلال ہے قبولیت کے حالات کی امید ہوتی ہے تو کرنے کے ساتھ ڈرنا ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ آج میں سے بتایا وہ نیا پڑ رہا تھا کوئی مضمون اس پر سے نکالنا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا علامہ ابنی کثیر میں کہ ماں حسین ابی اللہ اور سینا بار اک بار یا پیٹوں میں بارک بار چڑھ گئے اور مانگے لگا رہے ہیں کھیل رہے ہیں ازواج متحرک میں سے کسی نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ ایک مٹی کا ٹکڑا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آسوں ٹپک رہے ہیں پوشن نے کہا کہ مجھے بڑی لائے اور مجھے اس مٹی کا یہ ٹکڑا لا کر بتایا جس پر کہ اس کو شہید کیا جائے گا صرف شہید ہی کیا گا شہید کرنے کے بعد گدر کا سر مبارک کاٹا گیا اور سرفتر نہیں کیا گیا بلکہ جو لاش جو ہمارے لاشیں گری ہیں ان کے اوپر گھوڑوں پر چڑھ کر کاتل نے گھوڑے دوڑائے تاکہ روبے جائے ان کے بدن کو کوئی پہچان نہ سکے اللہ تعالیٰ کی ذات علی پور میں گیا وہاں پر ہمارے دوستوں کے خانقاہ سے بیان تھا تو زلزلہ ہوا ہوا تھا تو ساتھی ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے جج صاحب سے نکالا میں پہلے دن ہی پہنچ گیا وہاں کہ کچھ امدادی کام کر سکوں کہتے ہیں وہاں جا کر دیکھا تو میں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اللہ تعالی کی شان بے نیازی نظر آئی کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تو لوگ بڑے خفا ہو رہے تھے کہ اتنے لوگ بڑھ گئے کہ آپ خفا کیا ہو رہے ہیں کہ جتنے گناہوں میں تھے اللہ تمہارے فراہم شادتیں سی فرما دی آخر کے لحاظ سے مقصد کے حالات میں یہ فرما دیے ان سے کیا پریشان ہونے کی بات ہے صحیح بات یہ ہے غالبان شیخسازی رحمتہ اللہ علیہ گلستان میں لکھا ہے کہ خدمت منت بنے کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت سنا سزو کہ بخدمت مزاح تک یہ احسان نہ ڈال یہ احسان نہ کہ لو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے یہ احسان نہ ڈر احسان مند ہو کہ تجھے خدمت پر رکھا ہوا ہے بادشاہ سے تجھے خدمت پر رکھا ہوا ہے اس بار کیا احسان مان یہ احسان نہیں اتنا کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو کیا تری اثیت کیا تری خدمت کیا مملکت میں ہزاروں آدمی تری طرح چل پھر رہے ہیں کسی کو بٹھا کر لایا خدمت پر لگایا جا سکتا ہے تجھے خدمت کر رہا ہے تو بڑے آسان ہوا ہے فیض کی جو آگ میں سالت ہے وہ آخر میں وہ نور کی شہ ہے وہ فیض کی لہر ہے اور وہ تعلق کی رو ہے جو دربار لائی سے اور اروب اور مارفر کی بقدر رو کی شکل نہ کر بکھرتی اور تقسیم ہوتی ہے میں سب آدمی پوچھ رہا تھا کہ کتب کیا ہوتا ہے میں کتب وہی شخصیت ہوتی ہے جس کے قلب کے فیض کو اللہ تعالی عالم پر بکھیرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے دنیا میں جا کر تقریریں کرتا پھر رہا ہوں قلوب کا معاملہ یہ ریموٹ کنٹرول ہے آمی. یہ لاسل کی رابطہ ہے اور ہر دور کے لیے فلز و برکات نجان اللہ نازل ہوتی ہیں اور نازل ہونے کے بعد اس کو سب سے پہلے جو کتبیر کے تعلق والی شخصیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے قلوب اس کو لیتے ہیں ان کی دعا ان کی فکر ان کی توجہ سے وہ بکھرتی ہیں اور سارے قلوب پر جاتی ہیں اور کوئی ان کو جانتا ہو نہ جانتا ہو مانتا ہو نہ مانتا ہو سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو وہ فیص پاتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ سننے کا کے طریقے میں آخری بات یہ ہے کہ آدمی کو محبیت اور دھیان ہو اور سوار نور اور نہر کی طرف جو نازل ہو رہی ہے اور جن لوگوں کی مشق ہو جائے اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ اگلے آدمی کے دل کے جذبات احساسات کو محسوس کرتے ہیں کیسا بولنے آدمی کے قلب میں نفس میں یہ جذبہ خیر چل رہا ہے یہ جذبہ خیر ابھر رہا ہے یہ حال اس وقت مجھے کو یہ مل رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے یہ فائدہ ہو رہا ہے یہ نقصان ہو رہا تو اصل چیز وہ سوا ہے وہ روشنی ہے اور رحمت ہے جو من جانب اللہ نازر ہوتی ہے اگر کل کو افاد ہے الفاظ و معنی کو نہ بھی سمجھا ہو تو اس کا کل تاثیر لے کر اور اس کی حقیقت کو لے کر اس کے عمل پر آ جائے گا اور اگر لاکھ الفاظ سمجھاؤ مانی سمجھاؤ تشریف سمجھاؤ لیکن انہوں نے شاغ نہیں لیا ہے تو نہ اس کے اندر باطن میں حقیقت آئے گی نہ اس عمل کی توفیق ہوگی تو جگہ ہم تقریر سننے کے لیے گئے تو نے مزاحن کہا کہ تقریر کرنے والے کے بڑے ملبوط، بڑے ملبوط تھے پڑے اور گلا بڑا مضبوط بڑے مضبوط تھے آدمی ذرا محتاط طریقے سے بات کرنا چاہتا ہے تو کیا مزید یہ کہنا چاہیے کہ قلب کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت تھی صاحب تقریر کو گلا کا پھیپڑا بہت مضبوط تھا کال جو ہے وہ تو گلے پھیپڑے کی زور پر ہو جاتا ہے کال تو گلے پھیپھڑے کی زور پر ہو جاتا ہے تاثیر تو قلب کی قوت سے ہوتی ہے اگر شہر ابوالقالی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزاد فارغ و تاثیر عالم ہو کرائے مجبہ جمع تھا بیان سننے کے لیے انہوں نے کہا کہ آج تقریر میں کرتا ہوں کیا کیا آپ کر لیں وہاں تک گھنٹوں تقریر کی اور بڑے دلائل کے ساتھ بڑے مدلل کر کے اپنی بات کو بیان کیا اور تقریر جب ختم ہوئی تھوڑے وقت کے لیے اگر شہر قادر رحمت اللہ علیہ مجمے کے سامنے بیٹھے کہ اب یہ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کچھ ان کو کہنا چاہیے انہوں نے بات شروع کہا بھائی ہم نے رات کو چھینکے میں دود رکھا تھا اب تو آپ لوگ تو فریج کے دور کے لوگ ہیں نا چھینکے کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ چھینکا کیسے کہتے ہیں باہر گھر کی سین, گھر کے بڑے سین میں ایک تار تار لگی ہوتی تھی تار کے اندر ایک, ایک جال قسم کا بنا ہوا ہوتا ہے جا ایک جال قسم کی چیز لٹک رہی ہوتی تھی ٹوکرا سا جی؟ لگا ہوا تھا ٹوکرا سا جال کی طرح لٹک رہا ہوتا تھا جی جی سکے سکے ہی ہی کہتے ہیں کو سکے کہتے ہیں تو وہ لٹک رہا ہوتا تھا اور اس میں دودھ وغیرہ چیز جس کے بارے میں یہ کوشش ہو کہ وہ خراب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے کائنات میں امبر چلتا ہے جیس ہاڑ میں دن کو خوب تیز گرمی ہوتی ہے رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو وہ لڑک رہا ایک تو دلی سے محفوظ ہو جاتا تھا اور ایک ٹھنڈ کی وجہ سے خراب ہونے سے محسوس ہو جاتا تھا انہوں نے کہا ہم نے رات ہم نے دودھ چین کے تھا بلی نے جھپٹا مارا اور دودھ اس نے ضائع کر دی کہ میں مجما گیا وہ ہونا شروع کر دیا مجما آج وہ سادانے صاحب آئے تھے جو نتنے دلائل کے ساتھ تقریر کی تو حیران ہو کر لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا کوئی سمجھتے ہی نہیں چیخے کی اور بلی کی اور دودھ کی, اور دودھ کی اور بات کی اس پر رونا شروع ہو گئے اور ہم نے قرآن عدیز کے دلائل دیے جی بیان کیا آج جی شیخ العدیز ہمیں جی ہم نے بیان کیا ہم نے الطاف صاحب سے کہا کہ فلانی کتاب اپنے محلے میں پڑھ لیا کرو انہوں نے چار پانچ چھ مہینے پڑھی مگر لوگ ساتھیوں نے بتایا کہ لوگوں کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی وہاں کے ساتھیوں نے کچھ ترتیب بنا کر کہا کہ کون سا ان آدمی آ کر کتاب پڑھنے لگ گیا ہے ہم یہاں در سے قرآن شروع کریں گے پوچھا کہ قرآن شروع کرنا چاہتے بہت مارک بات ہے آپ گھر میں شروع کر دیں اپنی ترتیب ہماری طرف سے کیا ٹکراؤ ہے جی سارے دن کے گھر چلنے ہم ہر چیز خوش ہیں انہوں نے بتایا کہ اتنا عرصہ درس چلتا رہا کہ ایک آدمی کی زندگی بدل دینے والے کا جذبہ فائل مفہول اور جار مجرور اور سلا مسول بتانے کا ہے درس دینے والے کا جذبہ فائل مفرول جار مجرور اور سلا عربی کی گرامر <متحدث> وہ بتانے کا جذبہ ہے ثانی رحمتہ اللہ نے اپنے ایک اخبار میں فرمایا ہے غالباً من الحمد کو ایک آدھار سے تحقیق من جو کوئی اس میں سے حرف جار اور ایک سلا ایک مسود کہتے ہیں وہ تفسیر کے دوران کہتے ہیں یہ سلا یہ مسود یہ جار یہ مجرور آر فلاں آر فلاں اور اس کے بعد بس دل ختم ہو جاتا ہے سلا مسول جار مجرور اور فائل مسر کو سیکھ کر شاگرد رکھ جاتا ہے امن تزک کیا چیز تھی وہ کیا حقیقت تھی وہ کیا کیا تھا کچھ پتہ نہیں اس طرح جو برطانیہ کا سفر میرا ہوا تو اس میں ایک دور دراز ان کا علاقہ تھا بینگر, بینگر کا علاقہ تھا اتنا دور ہے کہ وہاں انگریز نوکری کے لیے نہیں جاتی وہاں کے ڈاکٹر تقریباً مسلمان تھے یا عرب یا پاکستانی تو ہمارے وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ ایک بیان وہاں کرنا چاہیے وہاں میں گیا وہ جن ڈاکٹر صاحب نے دعوت کی تھی ہمارے شاگرد تھے یہاں کے پڑے ہوئے کھانے کی دعوت ان کے یہاں وہاں جب جا کر بیٹھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کے پٹھان وادی ہوئے ہوئے تھے اہل حدیث بنے ہوئے تھے غیر مخلط بنے ہوئے تھے رفیہ دہن وغیرہ کرتے ہوئے تھے۔ خیر سارے آگے بیٹھے ہمارے تو شاگرد تھے بات چیت کی تو ایس نے کہا بس جی ہم تو یہ اتنے فلسفے پاکستان میں اتنے بیان کرتے ہیں ہم تو بس سادہ سے اپنے تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی ترتیب پر آ ہیں بس وہ پرانا دین اصلی چیز اس کی طرف لوٹ کر لے گئے ہیں یہ فلسفہ یہ من یہ چیزیں اور دنیا جان کے انہوں نے نئی چیزیں بیچ میں یاد کر لی ہیں اور دیکھو یہ بیچ میں فری مریضی اور اور یہ بیت یہ تمہارے ساتھ ہی ڈر گئے یا اللہ ہم تو اس کو لائے ہی تصور کی بنیاد پر ہیں اور بیت اور اسلحہ اور تزکیہ اور اس چیز پر لائے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ غیر مقلد ہوئے ہوئے ہیں تو ایک آپ فکر نہ کریں کوئی فکر نہ کرے آپ ہاں. ہمارے بزرگوں کی جوتی اٹھائی ہوئی ہے اور ساری غیر مقدیت کو انشاءاللہ ایک جملے میں ماریں گے یعنی فکر نہ کرے آپ ہاں. خیر بیاگ شروع ہوا جب بیاد شروع ہوا تو برطانیہ میں بڑا مستہ سیکس ہے بت کاری ہے چاروں طرف گو کھاتے ہیں پیشاب پیتے ہیں کت بلی خدریر کا آل ہے اس لیے میرا بشترہ سنیں کہ نہ وہاں کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں اور نہ اپنی لڑکی کو وہاں رشتے میں دیں نباہ کے حالات ہی نہیں ہیں نباہ کو اور اور اس کو جانتے ہی نہیں تو بڑا مسئلہ شخص ہر وقت آدمی انسانوں پر شخص کے جذبات آ رہی ہیں ہر عورت یہ کوئی کرتی ہے کہ دوسرے سے زیادہ کتنی ننگی ہو جائے اس کی طرح مردوں کے کشش ہو اور کپڑے گوشت یہ پہنتی ہے کہ اس کو جتنا کپڑا اسے پہنا اس کو بھی ہٹا دے تو پھر انسان گوش کیا کہ دو پڑا ہے اس میں کیا کشش ہے لباس وہ لباس کی تلاش تلاش اس کو کشش دے کر اس کو گوشت بنا لیتی ہے ورنہ اس کو بھی اتار دیں سخت بڑا مسئلہ ہے صبح بیان نے کہا کہ خیال کی اصلاح ہے اور یہ تو سلفکیت کو کہتے ہیں جب تیرے اندر آگ بڑھک اٹھے جذباتی شہبانیہ کی تو اس کو کیسے ٹھنڈا کریں گے بیان کر جب میں فارغ ہوا تھا سب کا صدر اور چیئرمین بنے ہوا تھا اس نے کہا میں آج سیلاد کی بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا فرمائے انہوں نے کہا یہ سونے بات کہی اندر جلی ہوئی آگ بڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا کیسے ہوگا میں نے کے کریے تو کام کرنا پڑتا ہے یہ تو ایک دن کی بات تو نہیں ہے ایک تقریر کی بات تو نہیں ہے نا اسی کے لیے تو ہمارا نظام تصوف ہے جو پورا اسلح نفس کا اور باطن کا نظام ہے یہ تو پورا نظام ہے ہمارا سال ایک بڑے دانشوار ان کے پاس جاتا ہے دنیاوی علوم کے اور دینی ایک بڑے دانشور پاڑے کے آدمی ہیں تو سب نے کہا میں اس کو سارا دباؤ پڑھتا رہتا ہوں تو ایک دفعہ میں نے اچانک اسے مضمون آ گیا بیان بھی آیا اور ساتھی انہوں نے لکھا اور اسے ساتھیوں نے لکھ کر اسے شائع کر دیا کہ بختار کاقی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کے آ, کلام پڑھنے والے نے پڑھا کچھ کو, کچھ تو نے کھنجرے تسلیم راہ ہر جماعت غیر جانے دیگر اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ کا خنجر جو انسان کی طرف بڑھتا ہے کوئی فیصلہ جو بڑھتا ہے تو اس کے آگے تسلیم و رضا کے لیے سر جگہ والوں کا یہ عجیب شان ہے ہر زمان کا ایک نئی زندگی ملتی ہے عجیب کیفیت والا شہر ہے کشت گانے خنجر تسلیم رہا تو جو آگے پڑھا تو انہوں نے نالا لگایا اور ان کی روح پر پرواز ہوئی کشت گانے کھنجر تسلیم رہا اس پر پرواز ہوئی جب اس پڑھا ہر زما ہرزماز غیر جانے دیگر وہ حیات کی حق میں ہوئے تو ایسے میں لکھ دیا تھا آخر انہوں نے کہا کہ آپ پنیرے والے سے کہا کہ آپ کچھ گانے کنجرے تقسیم پر بس بند کر دیں تو ان کو تو بڑا افسوس ہوا کہ ہم تو سمجھتے سے بڑا موہد ہے توحید والا ہے اور یہ بھی چاہیے وہ اس پہ بیان کیے ہوئے بی جی پی سماج کو بیان کیا ہوا ہے تو ملے والا ذرا گلہ بھی کیا پھر اور باتیں بھی نصیحتیں بھی کافی طریقے سن تو رہا ہوں کیسی بات ہے تو میرے ہر کچھ قرآن و حدیث میں ہے سچ بات ہے تم نے تذکرہ کیا ہے تو مجھے نظر خیال یہ نہیں تو باہر کہتے ہیں نے تھانوی لٹریجر کو تو نہیں پڑا ہوا بارہ جو بات یاد رہ گی اسی بات یاد رہے گی ہم نے کہا کہ ہر کچھ قرآن حدیث میں ہے ایک آدمی اگر تھانوی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا کہا مجھ پر جذباتی شاوانی ہوتے ہیں تو اے اے اے اے اے اے اے ہوا تھا اس کہا روزہ رکھو روزے اور زیادہ ہو گئے تو نے فرمایا کہ رکھو کہا گیا رکھو جائیں رکھتے جائیں ہے وہ واقعہ ایسا ہے جو اللہ فاضات الجومیہ میں غالباً لکھے ہوئے اگر سال نے رحمتہ اللہ کو اللہ نے ایسا علم دیا کہ بعض مشکل جگہ اور مشکل باتوں کو حل کرنے کے لیے سارے طبقے والے آتے تھے اہل عدیث بھی آتے تھے غیر غیرمغلط لوگ بھی آتے تھے پوچھنے کے لیے ایک غیرمغل عالم آیا ہوا تھا آدمی آ گیا نوجوان آ گیا کہا حضرت جذباتی شہانی یعنی سخت ہے جذبات بہت تاریخ ہوتے ہیں تو حدیثوں کی طبیعت جذبات ہوتی ہے اور تھوڑا علم کس طرح تھوڑا آسانی لوٹے میں چھلکتا ہے بہت آوازیں دیتا ہے بارہ ہوا میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پانی ہے کہ نہیں نہ نظر آتا ہے نا آواز دیتا ہے اس نے کہا کہ روزے رکھو نا حدیث شریف میں نہیں آیا روزے رکھو فور نے کہا حضرت روزے میں نے رکھ لیے اس سے جذبات شہانی ہے اور بڑھ کے مدلا صاحب بات ہے کہ میں خاموش تھا کہ آپ غیر مقدف صاحب جواب دیں حدیث سے جواب دے اپنا تو ارے عزیث کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے نہ اس کو کہہ سکتا ہے وہ اپنے اگلا آدمی اپنا اپنی تجربہ بتا رہا میں تو روزہ رکھے میں جذبات اور بگڑ گئے تو کیا جب یہ ذرا فضا ذرا ٹھنی نا اور گرم ہوئی خیال پھر میں نے کہا کہ برفردار روزہ رکھنے سے جذبات شبانیاں ٹوٹنے کا نہیں کہا گیا کسرت روزہ کا کہا گیا ہے کسرت روزہ شا, جذبات ٹوٹتے ہیں فی الحال سارم احمد اللہ علیہ اس دور کی حکمت کے بھی واقف تھے پر انہوں نے حکمت کے اصولوں کے تحت بیان کیا کہ بدد میں رتوبتیں کھانے پینے سے بہت ہوتی ہیں تو رولا رکھنے سے بدن ہلکا ہوتا ہے رتوبتیں کم ہوتی ہیں اس کی نفاست شروع میں زیادہ ہوتی ہے اس کے قبا زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں نا ڈاکٹر طارق صاحب کہتے ہیں ہم تو فزیالوجی والے ماہر ہیں کہ جب روکتے کم ہوتی ہیں تو ہر مان کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں یعنی رم ہو گیا ہر ایک سارے لوگ رشاخوڑی کر دیں ہیں ہم آپ سارے دودھ کھاتے ہیں تو اس لیے بدن اوور لوڈ ہوتا ہے جب لوڈ کم ہوتا ہے تو ذرا پھر بیدار ہوتا ہے اس پہ چستی آتی ہے تو جب کثرت روزہ ہوتا ہے اور اس کے جب اس کو غذا آدمی جب کم ہوتی ہے تو پھر اس کے کباڑ ٹوٹتے ہیں اس کے بعد اصلاح ہوتی ہے تو پھر اللہ عدیش کو پتہ چلا کہ وہ آگے اسی عدیش میں الفاظ میں وہ نقطے ہوتے ہیں نقطہ وہیں پر ہوتا ہے لیکن اس کو تو وہ, وہ آدمی سمجھتا ہے جس کا پتا مارا ہو جس نے اپنے لفظ کی کھائی کو کچل کر اس پر غلبہ پایا ہو اس کو قابو میں کیا ہو رمان صاحب کہ وہ کابل میں آئی ہو اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کو خود اس بار جو جس آدمی کو خود وہ بات حاصل ہوئی اور اس کے بات میں وہ نفاذت وہ نزاکت وہ شعور اور وہ احتیاط پیدا ہوئی اس سے آگے بات بڑھے گی میں ترجمہ تشریح تفصیل كرنے تشریح کرنے والے سے آگ میں بات نہیں بڑی پڑے گی بات اس سے بڑھے گی جس کے باطن میں جس کے نفس میں نے قرار پکڑا ہو ہمارے مطلب صاحب رحمت اللہ علیہ مضمون لكھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک لفظ لکھا سجی كر دی لازمی کے بارے میں وہ عربی كا جملہ تھا اس نے بنایا تھا کہ شہون وقر فی رہا تھی صدیقی ہوتے ہیں وہ ایک شہ تھی ایک بات تھی بات ان کی ایک حقیقت جس نے کہ ان کے قلب میں قرار پکڑا ہوا تھا اس سے وہ صدیق بنے تھے ان کے قلب میں ایک ہال ایک مقام ایک کیفیت کسی حقیقت نے کسی چور نے قرار پکڑا تھا جس کے نتیجے میں جب کہ اتنا جری اور بادل شخصیت تو میں باروق ادی اللہ وہ بھی جب کہنے لگ گئے کہ آخری لشکر زیام فرین زکاط والا اس کو روانہ نہ اس وقت پتہ چل رہا تھا کہ کس کے کل میں کتنا قرار پکڑی ہوئی ہے دس بدہ جنگ تو جنگیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عالم نے کیے ہیں سیف اللہ ہے اور دس بدہ جنگیں تو علی مرتزا علی المرتضا ردی اللہ نے کی ہیں کہ اسد اللہ ہے اور بدر کے میدان کو تو حضرت حملوں میں الٹا ہے کہ سد اللہ ہے وہ سد ہیں لیکن وہ فکر کی پختگی اور ازم کی پختگی اور ارادے کی محکمی اور سلابت یہ صدیق کے پاس تھی جس ارادے کے تحت یہ باقی سارے سارے اکرام کی قوتیں اور شجاعتیں ان کے حوصلے اور افضلت استعمال ہو رہے الیکٹرو موٹر فوج کہتے ہیں آپ کی طرح تھا انجینئرنگ میں الیکٹرو موٹر فوج اور الیکٹرو موٹر فوج جو ہے تو اس قلب کے اس رازے تھی جو قلب صدیق میں تھا کہ اس وقت سارے جو تھے وہ اس جگہ پر جمنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے ایک اکیلا آدمی جمع اور اس نے کہا کہ میرے بارے میں نے فرمایا تھا مانا دو میں کاسرا جب کہ تھے وہ غار میں جبکہ کھاؤ سب نے ساتھی سے لم نہ کھائی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہم دونوں کے ساتھ ہیں بھیا تلا مجھے حاصل ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے ہاں یہ جمنا ہوتا ہے سٹینڈ لینا ہوتا ہے اور وہ لوگ جمتے ہیں اور جب ڈٹتے ہیں تو پھر وہ نقشے پلٹتے ہیں اور فضاؤں کو الٹتے ہیں اور حالات کو بدلتے ہیں شوق شو کرنے والے ہماری طرح یہ نہیں کر سکتے فلاں ملک یہ کر لے گا فلاں ملک یہ کر لے گا فلاں ملک یہ کر لے گا یہ تو ضرورت اور حوصلہ اور قلب میں زور ہی نہیں ہے والے کہا کرتے فوجی اٹ از ناٹ دی اٹ از ناٹ دی گن بٹ دا مین بہائنڈ دا گن فائڈ یہ بندوق نہیں ہے بندوق کے پیچھے آدمی ہے جو کہ لڑتا ہے انچال کی جنگ تھی کشمیر میں تو ایک بات کشمیر میں بھی اچھے لوگ تھے لڑے ہیں بائیس سال کی عمر میں سردار ابھی کریم ہے بعد میں اس کے سیاسی افکار بدل گئے ہیں کیونکہ صحبت نہ رہی آدمی کی اور تربیت نہ ہوئی تو آدمی جم نہیں سکتا اس وقت لڑا ہے مجائے جبل کے طور پر اور ایسی ایسی کورونا بھیگتے تھی کہ دو سب دکھے علاقے کے لوگوں کو دی گئی انہوں نے جا دھوپ میں دشمن کی طرح موڑ کر رکھ دی اور خود آ کے تو ہمارے علاقے میں بابرے کی طرح مشہور ہے یہ تو کشمیر ہمارے پاس لگتا ہے تم نے کہا کہ آپ کیوں آ گئے ہم نے کہا کہ تب سی تو ٹھوس کر سی کہ جب یہ گھر میں جائے گی خود ڈر کرے گی بس کو بگا دے گی تیسرا تو نہیں ہوتا ہے یہ تو شخصیت کی تربیت ہوتی ہے کل میں وہ قوت آتی ہے اور کارج میں وہ امال آتے ہیں اور تب جو ہے تاثیر ظاہر ہوتی ہے فضر فن میں ذکر تنف نصیحت کیا کیجیے نصیحت مومنین کو فائدہ دے گی اس لیے دور دراز سفر کر کے آپ آتے ہیں ہر ایک آدمی کو جو قدم اٹھاتا ہے جو پیسہ خرچ کرتا ہے جو گرمی برداشت کرتا ہے جو پسینہ اس کا نکلتا ہے وہ سب تاثیر یہاں کا جمع ہوتی ہے اور بقدر اس کے ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسلامت کے لیے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نصیب فرما اور اس رضیے میں ہمارے باطن کو روشن کر باتھ روم میں حقیقت آئے جو کہ میں ظاہر ہو اور اپنی تاثیر دکھائے تو غور کریں اس بار اللہ تبارک الرمل کی توفیق تع فرمائے انشاءاللہ شاء بازان کا وقت ہے نماز کی تیاری کریں تو رات کو ساتھیوں میں کیا نہیں ہوتا ہے جی صبح کے بعد پھر بیان ہوتا ہے اور ناشتے کے بعد پھر مجلس ہوتی ہے آٹھ بجے کے غریب رخصوص کریں گے انشاءاللہ شاء آپ کو اللہ تبارک سلامل کی تو بھی کہتا فرمائی کریں گے